ان فقر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنی گھروں اور مالوں سے نکالی گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں